مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ العالمین آج پاکستان اور اس کے عریب قریب کے ممالک میں تیئیس روزے اختتام کو پہنچے اور آج ہم چوبیسویں شب میں گویا کے داخل ہو چکے ہیں چودہ سو اڑتیس سن ہجری کا رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور آپ مدنی چینل کے سلسلے منفرد سلسلے مقبول سلسلے اور میں کہا کرتا ہوں کہ اردو میں دیکھے جانے والے سب سے زیادہ دینی سلسلے مدنی مذاکرے میں الحمد رب العالمین تشریف فرما ہیں ہم حاضر ہیں اور انشاءاللہ عزوجل وقت مناسب پر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیا صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتم العلیہ کی تشریف آوری بھی ہوگی اور آپ انشاءاللہ شاء اللہ اج وجل سوالات کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ شاء اللہ قبلہ میر علیہس دعوت بار سے قبل وقت مناسب پر انشاءاللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران الحاج حضرت مولانا محمد عمران اختاری دامت بار قاتم العلیہ کی بھی تشریف آوری ہوگی اور انشاءاللہ شاء اللہ اجزا وجل ان کے مدنی پھولوں سے بھی ہم استفادہ کریں گے اللہ تبارک کا مطالعہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے صدقہ و وسیلہ سے ہماری سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مدنی چینل کا مقصد دین خدا کی خدمت ہے مدنی چینل کا مقصد اللہ تبارک وطہ جل کے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک شریعت اور آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک سنت کا پھیلاؤ ہے مدنی چینل کا مقصد الحمد رب العالمین بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے مدنی چینل کا مقصد اسلام اور داعیہ اسلام بانی اسلام محمد کریم رعف ال رحیم علیہ تہجت و صنا و تسلیم کی تعلیمات کا عام کرنا ہے انہی مدنی مقاصد کے پیش نظر الحمد رب العالمین آپ پہلی رمضان کریم سے ہی اس کی ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں الحمد یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہو یا مغرب کی نماز کے بعد نگران شروع کا مثالی معاشرہ کا سلسلہ ہو دوپہر کا رمضان بخشش کا سامان ہو یا صبحوں کی صبح رمضان ہو شہری کی زبردست ٹرانسمیشن ہو یا مناجات افطار ہوں ہر ٹرانسمیشن کا حصہ ہی اپنی اپنی جگہ پر منفرد کیفیت کا حامل ہے اور الحمد رب العالمین دعوت اسلامی کے مبلغین کی کوشش ہے کہ صحت مند مواب کے ساتھ ساتھ دلچسپ وہ صورتیں بھی اختیار کی جائیں کہ جس سے آپ کی علم میں آپ کے عمل میں آپ کے نیکی اور تقوی میں اضافہ کی صورتیں بنے اور اس کا ثواب ہمیں بھی پہنچے مدنی چینل کے ناظرین الحمد روزانہ ہی ہم کوئی نہ کوئی موضوع لے کر اس وقت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ہمارے مبلگین حاضر ہوتے ہیں اور آج جو موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسے میں ایکسپلین کروں گا ایک حدیث پاک کے تحت رسالت ماں آپ صاحب لولاک سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان علی شان آپ کی خدمت پہ عرض کرتا ہوں وہ آج کا میرا موضوع بھی ہے اور انشاءاللہ عزوجل کچھ نہ کچھ معاوضات میں بھی پیش کروں گا اور پھر قبلہ نگران شدہ کی آمد پر مناسب ہوا مناسب سمجھا گیا تو حضور کے مدنی پھول بھی ہم ضرور حاصل کریں گے چنانچہ ہوا یوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ اجز وجل کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم لوگوں میں اللہ عز وجل کا پسندیدہ شخص کون ہے اللہ اجزا وجل کا پسندیدہ شخص کون ہے فرمایا اللہ تبارک کا وطالعہ کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہے اور اللہ تبارک کا وطالعہ از وجل کا سب سے پسندیدہ عمل وہ سرور یعنی خوشی ہے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 کرنے پر قدرت رکھتا تھا تو اللہ اجز قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک اس کے ساتھ رہے اللہ عزوجل اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسلتے ہوں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر اللہ اکبر الحمد یوں تو ہر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنے اندر بہت ہی بڑی جامعیت رکھتا ہے بہت زیادہ اس کے ہر ہر لفظ میں ہر ہر حرف میں بلکہ ہر زبر زیر پیش میں یقینا جتنی جامعیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں ہے اور کسی کا کلام میں ہو کہاں سکتی ہے مگر حضور سید یعد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی کچھ ارشاد تو ایسے ہیں نا کہ جو اپنی مثال آتے آکا کا تو ہر کلام ہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مگر قربان جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جس فرمان کی طرف توجہ کریں وہ اپنے اندر کاملیت کا ایک الگ ہی پہلو رکھتا ہے جیسا کہ یہ فرمان پھر عرض کرتا ہوں اور اس کے تحت پھر اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ آکا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ارز کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے پسندیدہ شخص کون ہے تو اس پسندیدہ شخص کا جو وصف پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے شاط فرمایا کہ اللہ تبارک و تلا وجل کو وہ شخص زیادہ پسند ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچاتا ہو اور اللہ عزہ اجل کا سب سے پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو تو کسی مسلمان کے دل میں داخل کرے خواہ تو اس کی پریشانی دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک بٹائے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 اللہ عزوجل اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن قدم پھسلتے ہوں گے جی مدنی چلل کے ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے اپنے مسلمان بھائی کی حاجتیں پوری کرنا معاشرے میں اس کی جو صورت ہے وہ مجھ سے کہیں زیادہ آپ جانتے ہیں کتنے حاجت مند ہیں اور کتنی ان کی حاجت روائی کی صورتیں ہیں یہ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں لوگ کتنے ضرورت مند ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے اہتمام اقدام اور صورتیں کیا ہیں یہ بھی آپ خوب سمجھتے ہیں آج ہمارا معاشرہ گویا کے دو طبقاتی نظام میں تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے امیر امیر ترین ہوتا چلا جا رہا ہے غریب غریب ترین ہوتا چلا جا رہا ہے اور غربت کی لکیر سے بھی نیچے لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں کہ جہاں سے گزرنا بھی میں اور آپ پسند نہ کریں مجبوری کے عالم میں کہیں جانے کے لیے اگر ان گلیوں سے ان سڑکوں سے ان جگیوں سے ان جھوپڑیوں سے ان آبادیوں سے ان چھوٹی چھوٹی بستیوں سے گزرنا پڑے تو وہ گزرنا بھی ہمیں پسند نہیں آتا وہاں پر جاتے ہی ہم اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیتے ہیں وہاں کی کیفیت اللہ اکبر کبیرہ جہاں سے گزرتے ہوئے مجھ اور آپ کو ٹھہرنا پسند نہ ہو وہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں وہاں پر بھی لوگ بستے ہیں وہاں پر بھی نننے مننے پھول پیدا ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کا بچپن لڑکپن جوانی اور پھر کیا کیفیتیں ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں وہی زندگیاں پوری ہو جاتی ہیں کتنے لوگ حاجت مند ہیں کہ جو سفید پوشی کی وجہ سے کہہ بھی نہیں پاتے ہمارے ہی عزیزوں میں ہمارے ہی اقربا میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے سگے بھائیوں میں ہماری سگی بہنوں میں ہمارے ریئلٹیوز میں ہمارے رشتے داروں میں ہمارے ننیال میں ہمارے ددیال میں ہمارے سسرال میں ہمارے آس پڑوس میں بھی ایسے افراد بستے ہوں جو سفید پوشی کے مارے ہم سے کہہ نہ سکتے ہوں مگر وہ حاجت مند ہیں وہ تکلیف میں ہیں وہ ضرورت مند ہیں انہیں حاجت روائی کی ان کی مشکل کشائی کی ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور معاشرے کے وہ طبقات کہ جنہیں مولا کریم جل مجدو نے عطا فرمایا ہے جن کو اللہ نے نوازا ہے جو الحمد رب العالمین خود کفیل ہیں جو رب کریم اجزا جل کی ذات کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہیں جن پر قرض نہیں ہے جن کے پاس بھوک نہیں ہے جن کے پاس پیاس نہیں ہے جن کے پاس فاقہ نہیں ہے جو تکلیف میں نہیں ہیں غم میں نہیں ہیں مصیبت میں نہیں ہیں امتحان میں نہیں ہیں خوش باش ہیں ہیلتھی لائف گزار رہے ہیں ویلٹی لائف گزار رہے ہیں میں ذرا ایک منٹ کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا آپ کی تھوڑی سی توجہ ہو سکتا ہے کہ نہ جانے کتنوں کی بگڑی بنا دے نہ جانے کتنوں کا کام کر دے نہ جانے کتنے کے غموں کو غلط کر دے نہ جانے کتنوں کی تکلیفوں کو دور کر دے نہ جانے کتنوں کی پریشانیوں کو حل کر دے نہ جانے کتنے کی پشیمانیوں کو چھوڑ دے نہ جانے کتنے خوش و خرم ہو جائیں نہ جانے کتنوں کے چہرے کھل جائیں نہ جانے کتنوں کے مقدر کھل جائیں نہ جانے کتنے آپ کو دعائیں دیں نہ جانے کتنوں کے خلوب سے آپ کے لیے وہ دعائیں نکلے کہ آپ کا بیڑا پا ہو جائے آپ کی دنیا اور آخرت کی وہ حاجتیں پوری ہو جائیں کہ جن کے پورا ہونے کے لیے آپ نجانے کب سے انتظار کر رہے ہیں جی ہاں اپنے ضرورت مند مسلمان بھائیوں کی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پہلے میں آحادیس کریمہ کی روشنی میں اس کے ثواب پر کچھ عرض کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ عجد و جل اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں چنانچہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صاح و علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کرے گا کون سی پریشانی دنیاوی پریشانی جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کرے گا اللہ اجز وجل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا اور جو تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرے گا جو تنگ دست کے لیے آسانی مہیا کرے گا اللہ تبارک و تعالی و جل دنیا و دنیات میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردا پوشی کرے گا جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردا پوشی کرے گا اللہ اجزا جل دنیا و آخرت میں اس کی پردا پوشی فرمائے گا اور بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ اجز و جل بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے میرے پروردگار کی کیا خوب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کسی مسلمان کی ایک پریشانی کو دور کرے تو اللہ تبارک کا وطالعہ اس کی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے جو تنستی میں اس کے لیے آسانی کرے اللہ و اکبر کبیرا کیا پیارا ارشاد ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور پھر جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردا پوشی کرے تو رب کریم دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور جب اپنے بھائی کی مدد کی جاتی ہے جب بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے جتنی دیر تک اس کام میں وہ انگیج رہا منہمک رہا لگا رہا جاؤ میرے آقا فرماتے جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی کتنے خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے اسلامی بھائیوں کی حاجت روائی کے لیے ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ان کی تنگ دستی میں انہیں آسانی فراہم کرنے کے لیے الحمد جائز ذرائع سے کوشش کرتے ہیں آگے سنیے اور اعلانوں سے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے بندہ جب تک اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں رہتا ہے اللہ از وجل اس کی حاجت پوری فرماتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قربان جائیے آگے سنیے اور جھومئے سید عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی علما سے مروی ہے رحمت صل اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک اب تعلی نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا فرمائیں توجہ کیجئے گا بڑی اہم حدیث آپ کی خدمت ارز کر رہا ہوں بے شک اللہ تبارک و طال نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں وہ, جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ عزہ جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ حدیث پاک دوبارہ عرض کرتا ہوں اور اس پر آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں ارشاد ہوا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے ہیں اور جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو وہ اللہ عز و جل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل کر دیتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین وصالت معاب صاحب لولاخ سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کے اس فرمان عالی شان کی گہرائی تو دیکھیے مولا کریم جل مجدو کے محبوب علی صلاح السلام نے کیا پیاری بات ارشا فرمائی ہے حدیث پاک کی تفسیر تو یقینا محدثین ہی بیان فرمائیں گے مگر جو الفاظ حدیث ہیں وہ تو ہر عام آدمی کو سمجھ میں آنے والی بات ہے مولا نے مجھے عطا کیا ہے مولا نے مجھے نوازا ہے وہ نعمت میرے پاس ہے میں مسلمان پر خرچ کر دوں تو وہ نعمت میرے پاس باقی رہے گی یعنی نعمتوں کا اپنے پاس باقی رکھنے کا بہترین نسخہ ہے کہ کیا کیا جائے اسے مسلمانوں پر خرچ کیا جائے اسے مسلمانوں کو دیا جائے مسلمانوں کی حاجت ووائی کی جائے مسلمانوں کے غموں کو غلط کیا جائے مسلمانوں کی تکلیف کو دور کیا جائے مسلمانوں کی تنگدستی کو آسانی میں تبدیل کیا جائے اور پھر یہ دن تو ایسے دن ہیں آپ خوب سمجھ سکتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ کہ جیسے جیسے رمضان شریف گزرتا چلا جا رہا ہوتا ہے ایک فطری تقاضا ہے کہ عید کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں نہ جانے کون کون کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس کی طرح سے عید کی تیاری کر رہا ہوتا ہے ممکن ہے کہ آج آپ کا بھی کہیں شاپنگ کا ارادہ ہو آپ بھی بچوں کو لے کر نکلیں اور ان کی جو نیڈز ہیں انہیں فلفل فل کرنے کے لیے انہیں شاپنگ کی طرف لے کے چلیں ایک تعداد ہے بلکہ کم جسے مولا کریم جل مجدو کی نعمت حاصل ہے وہ اس طرف بڑھتا ہے اپنے کپڑے بھی خریدتا ہے اپنے بچوں کی امی کے بھی کپڑے خریدتا ہے بچوں کے بھی کپڑے خریدتا ہے بچوں کے بھی کپڑے خریدتا ہے جو زیر کفالت ہیں ان کے لیے کپڑے بھی خریدتا ہے تو شوز بھی خریدتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ عید انتہائی خوش و خرم انداز سے مناؤں اور جس قدر اللہ رب العالمین جل مجدو نے مجھے عطا کیا ہے میں اپنے بچوں پر خرچ کروں اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی بہترین صدقہ ہے مدینہ مدینہ زبردست بہت خوب الحمد رب العالمین مگر وہ اشخاص وہ لوگ وہ ہمارے عزیز وہ ہمارے رشتے دار, وہ ہمارے آس پڑوس میں رہنے والے کہ جو ان عید کی خوشیوں میں بھی خوشیوں کو ترستے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ایک لمحے کی توجہ چاہوں گا آپ کی جو ان خوشی کے لمحات میں بھی خوشیوں کو ترستے ہیں جن کی آنکھوں میں سپنے ہیں جن کی آنکھوں میں خواب ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے آنگن میں خوشیاں ہوں وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی ہنسی کے مسکراہٹ کے شگوفے کھلے وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی صاف ستھرے کپڑے ہم بھی پہنیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی دن تو ہمارے پاس بھی ایسا نیا جوتا ہو وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بھی خوشیاں ملیں ہمارے بچوں کو بھی کوئی خرچیاں دینے والا ہو ہم تو خوب پھلیں پھولیں اللہ تبارک و تعالی خوب عطا فرمائے خوب شاد رکھے خوب آباد کرے آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے نوازے مگر میں چاہوں گا ذرا غور کیجیے مولا نے جو نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں ان نعمتوں سے آپ کے غوربا عزیزوں کو بھی کچھ مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ان عید کے ایام میں آپ اپنے کون سے عزیز کون سے رشتے دار کون سے محبت کرنے والے کون سی عریب قریب رہنے والے بلکہ اے فیکٹری اونر آپ کی فیکٹری میں نہ جانے کتنے ملازمین ہوں گے آپ سمجھتے ہیں کہ تنخواہ دے کر اپ نے ان کی ترقی بنا دی ہے مگر نجانے جانے کتنے ہوں گے کہ جن کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہوگا ان کی تن بھی پوری نہیں ہوتی ہوں گی ارے عام دنوں میں ان کی تنخواہ پوری نہیں ہوتی ہے تو عید کے دنوں میں تو ان کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی اللہ اکبر جن کو اس تنخواہ دو وقت کی روٹی نہیں مل پاتی ہے۔ مجھے بتائیے عید کے دنوں میں وہ بیچارہ اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے واسطے کیسے نکلے گا۔ اس کا بچہ روزانہ اس سے پوچھتا ہے بابا کپڑے کب لے کے دیں گے؟ بابا کر دیں گے؟ بابا جوتے کب لے کے دیں گے؟ بابا جوتے کب لے دیں گے؟ بابا ماموں جان نے بھی کپڑے لے لیے۔ بابا میرے دوستوں نے بھی کپڑے لے لیے۔ مجھے بتائیے ذرا ایک لمحے کے لیے غور کیجیے یہی آپ کا ملازم آپ کو بڑی کار میں دیکھتا ہوگا یہی آپ کا ملازم آپ کی آگے پیچھے پروٹوکول دیکھتا ہوگا آپ کا یہی ملازم آپ کی اتنی بڑی کوٹھی دیکھتا ہوگا یہ کچھ نہیں کر سکتا حسرت سے تک تو سکتا ہے تک ہی رہا ہے کاش کہ اس موقع پر بالخصوص اس موقع پر کہ جب عید کی خوشیاں ہیں آپ اسے دے دیں اس کی ضرورت پوری کر دیں اس کی تمنا کو پورا کر دیں اس کے غم کو غلط کر دیں اس کے بجھے ہوئے چہرے کو کھلا دیں اس کے من کی تمنا کو بھاپ لیں اسے کہنے کا موقع کیوں دیتے ہیں کہ سیٹ صاحب مجھے کچھ دے نہ。صاحب مجھے کچھ دے دیجیے نا سیٹ صاحب کچھ اگر میرے کو ایڈوانس مل جائے تو سیٹ صاحب اس مرتبہ تنخواہ ڈبل مل جائے تو یہ کہنے کی حاجت اس کو کا ہو آپ کو خود نہیں پتا کہ حالات کیسے چل رہے ہیں آپ کو خود نہیں پتا مہنگائی کیسی ہے آپ کو خود نہیں پتا ضرورتیں کتنی بڑھ گئی ہیں آپ کو خود نہیں کہ جس کے چار بچے ہوں پانچ بچے ہوں چھ بچے ہوں وہ بےچارا گزارا کیسے کرتا ہوگا تو اسے کہنے کا موقع نہ دے دیجیے تو صحیح دیکھیے اللہ رب العالمین جل مجدح آپ کی نعمتوں کو کیسے بڑھاتا ہے مولا کریم جل مجدح آپ کی حاجتوں کو کیسے پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل مجدح آپ کے غموں کو کیسا غلط فرماتا ہے وہ غریب ترس رہے ہیں تاپ رہے ہیں مچل رہے ہیں بلک رہے ہیں واللہ ان کے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجیے ان کی حاجتوں کو پورا کیجیے دیکھیے مولا آپ کی حاجتوں کو کیسے پورا کرتا ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے نا اس کے دیے میں سے دے دیجیے دیکھیے مولا کریم عزوجل کیسے آپ کی امیدیں برلاتا ہے ان اپنے خانسامہ کو اپنے ڈرائیور کو اپنے باورچی کو اپنے مالی کو ذرا دیکھیے تو صحیح ان کے ان برجائے ہوئے چہروں کو ذرا دیکھیے تو صحیح اپنے اڑوس پڑوس میں کام کرنے والوں کو دیکھیے تو صحیح جن سے آپ پھل لیتے ہیں جن سے آپ سبزیاں لیتے ہیں جن سے آپ دہی لیتے ہیں ان کے پاس کام کرنے والے بچوں پر ذرا ایک نگاہ تو کھینچے اللہ, اللہ اللہ اللہ وہ صاف کپڑے پہننے کو ترستے ہیں اللہ آپ خوب سمجھتے ہیں یہ ایام ہے یہ پانچ چھ دن ہیں ان پانچ چھ دنوں پر ہم تو خوشیوں کی طرف بڑھ رہے نا مگر ان کے دل بج بج سے جا رہے ہیں ان کے دل بج بج سے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی خواہشوں کو کیسا پورا کریں میں سوسائٹی کے ان افراد کو بالخصوص مخاطب کرتا ہوں جن کو مولا نے نعمتوں سے نوازا ہے میں اس حدیث پاک کو ایک مرتبہ خدمت پہ پیش کرتا ہوں اسے توجہ سے آپ سنیے اور پھر انشاءاللہ عزوجل مجھے امید ہے کہ اس حدیث پاک کے مدنی پھول کو لے کر آپ اس کی محک کو معاشرے میں پھیلانے کی صحیح کریں گے چنانچہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا فرمانے علیشان ہے بے شک اللہ تبارک کا وقلاء اللہ نے کچھ قوموں کو بعض نعمتیں عطا فرمائی ہیں جنہیں وہ اس وقت تک ان کے پاس رکھتا ہے جب تک وہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرتے رہتے اور جب وہ انہیں مسلمانوں پر جب وہ انہیں مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے یعنی وہ نعمتیں جب مسلمانوں پر خرچ نہیں کرتے تو اللہ تبارہ کا بطال عزوجل وہ نعمتیں دوسروں کی طرف منتقل فرما دیتا ہے اس موقع پر مجھے ایک کتاب میں پڑھا ہوا واقعہ یاد آ گیا میں آپ کی خدمت میں ورث کرتا ہوں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص بڑا بخیل تھا بخیل سمجھتے ہیں کنجوس مہا کنجوس تھا مگر اس کے بچوں کی امی بڑی سخی تھی بڑی غنی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دینے کا مزاج عطا کیا تھا یہ میاں بیوی دستر خان پر موجود تھے بیٹھے تھے کیتے میں ایک فقیر نے صدا دی فقیر نے جو صدا دی تو بی, بی صاحبہ نے اٹھ کر اسے کچھ دے دیا یہ بخیل بڑبڑاتا رہا سائل لے کر چل پڑا دوسرا دن بھی کچھ اسی طرح ہوا بخیل بڑبڑاتا رہا بی, بی نے کچھ نہ کچھ دے دیا اور سائل چل پڑا اللہ کی شان عرصہ بیت رہا تھا وقت بیتتا رہا حالات تبدیل ہوئے حالات جو تبدیل ہوئے تو یہ جو بخیل شخص تھا اگرچہ بہت بڑا سیٹیا تھا ٹھیک ٹھاک پیسے والا آدمی تھا اس پر غربت کی ترکیب آئی اس پر قرضوں کا بوجھ بڑا بزنس میں لاس ہوا کرتے کرتے کرتے کرتے کلاش ہو گیا یہاں تک کہ اسے کسی بھی سبب سے اپنی بیوی کو تلاق بھی دینی پڑی وہ اس سے جدا ہو گئی وقت بیتتا رہا بیتتا رہا بیتتا رہا بیتتا رہا بیتتا رہا اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ یہی خاتون دوسرے سے نکاح کر لیتی ہیں اور اسی طرح نکاح کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد دسترخوان پر بیٹھے ہوتے ہیں اتنے ہے اور اس کو کچھ نہ کچھ دیتی ہے یہ جو دوسرا شوہر تھا یہ بکینا تھا یہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا بہت اچھا کیا آپ اللہ اکبر قبیلہ جیسے ہی بیوی بی صاحبہ اس فقیر کی طرف بڑھتی ہیں کہ جو دروازے پر آ کے کھڑا ہوا تھا ایک دم چیخ مار کر ہوش ہو جاتی یہ مرد آگے بڑھتا ہے اس کو اٹھاتا ہے ترکی میں لاتا ہے کچھ ہوش میں لے کر ہے بھائی ایسا کیا ہو گیا ایسی کیا ترکیب رہی اس نے کہا سرتاج آج بڑا عجیب آگ کیا ہوا آج جو سائل ہمارے گھر پر آیا نا وہ سائل آپ سے قبل میرا شوہر تھا اور یہی کچھ منظر تھا کہ میں ایک مرتبہ اس کے ساتھ اسی طرح دسترخوان پر موجود تھی اور ہمارے پاس ایک سائل آیا تھا میں نے تو اسے دے دیا تھا مگر میرا شوہر وہی بخیل تھا وہ بڑبڑاتا رہا حالات بدلتے رہے گربت آئی تکلیف آئی یہاں تک کہ مجھ سے بھی وہ جدا ہو گیا وہ نہ جانے کہاں تھا میں جانے کہاں تھی ہمیں کچھ خبر نہ تھی مگر آج جو یہ سائل تھا نا یہ میرا وہی شوہر تھا میرا وہی شوہر تھا کہ جو بخل کی وجہ سے اس کیفیت کا حامل تھا تو اس کے شوہر نامدار نے کہا بی بی سنتی ہو اس کے بھی عجیب بات تمہیں نہ بتاؤں نے, کہا وہ کیا اس نے کہا جو اس دن ساحل تمہارے پاس آیا تھا نا جس پر یہ بڑبڑا رہا تھا وہ میں ہی شخص, شخص کیا آج اللہ تبارہ و وائل جل مجدو نے مجھے عطا فرمایا پھر رب کریم اجزا نے تج جیسی سخی عورت مجھے عطا کی یہ نعمتیں مجھے عطا کی اور وہ بخیل اپنے بخل کی وجہ سے اپنے انجام کو پہنچا مدنی چینل کے ناظرین نعمتیں لوٹ جاتی ہیں اگر ان نعمتوں کو اللہ کے بندوں پر خرچ نہ کریں اللہ کی مخلوق پر خرچ نہ کریں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری نہ کریں یقین مانیے اللہ تبارک کا بتائلا از وجل ہمیں نعمتوں کا دوام متا فرمائے ہمیں کوئی دعا دی جاتی ہے نا کون سی نعمت سے لفظ بڑا پیارا استعمال کیا جاتا ہے نعمتوں کی کمی سے کیا ایک لفظ بڑا پیارا ہے مجھے اس وقت اس وقت میرے ذہن پر نہیں چڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زوال نعمت سے بچائے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آقا کے اہل بیت و کریم رضوان اللہ علیہ وجمعین کے صدقے آقا کے صحابِ کریم کے صدقے ہمارے غوث اعظم کے صدقے امام اعظم کے صدقے اعلیٰ حضرت کے صدقے مرشد کریم کے صدقے ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے جو نعمت میسر ہیں نا ان کے منچن رکھنے کا ان کی امپروومنٹ کا ان کے بڑھنے کا بہترین نفخہ ہے اسے مسلمانوں پر خرچ کیجیے اپنی نعمتوں کو مسلمانوں پر خرچ کریں گے یقین مانی آپ غریب نہیں ہوں گے یہ ذہن سے نکال دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کو دینے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا یہ ذہن میں رکھیے گا برکت آتی ہے مولا کریم جل مجدو کی طرف سے عطا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے بالخصوص یہ دن ہیں یہ چھ سات آٹھ دن ہیں میری ایک آجزانہ عرض ہے ایک کیمپین ہے کہ پلیز ایسے غربہ کو ایسے یتاما کو ایسے مساکینوں کو ایسے فقیروں کو پھر بالخصوص جن کا حق زیادہ ہے ہمارے رشتے داروں میں ہمارے عزیزوں میں ہمارے اقریبا میں ان کو دیکھیے ذرا ان کی طرف نگاہ کیجیے ذرا کی خرچی عید کے موقع پر ہی نہ دیجیے ابھی دے دیجیے یار کیا ہو جائے کہ دیں گے تو ان شاء اللہ ایز ہو سکتا ہے جس کا ہوتا ہے کہ کسی کو سوٹ پیس لے کے دینا ایک دکاندار صاحب تھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے ان ان کی ترکیب کیا بناتے ہیں میں عید کے موقع پر جوڑا دیتا ہوں میں نے کہا کب جوڑا دیتے ہیں بولا عید کے موقع پر ہی سے ایک دو دن پہلے میں نے ایک دو دن پہلے کون سا درزی بیچاروں سے لے گا اور جو عید کا جوڑا جتنے کا نہیں ہوتا رہا اتنے تو درزی ان سے پیسے لے لے گا اللہ کی بندی جب جوڑا ہی دینا ہے تو کچھ دن پہلے دے دو کچھ دن پہلے دینے سے آپ کا کیا کیا جوڑے کا تو پیسے اتنے ہی لگنے کم ہو بیش مگر ان اسلامی بھائیوں کے لیے آسانی ہو جانی ہے پھر یہ آخری دم تک رہتے ہیں پتہ نہیں شیر صاحب نے اس میں تمہیں جوڑا دینا ہے کہ نہیں دینا جوڑا بنواوے نہیں بنواوے کیا ترکیب بنائے تو اس طرح سے وہ بےچارے تکلیف میں رہتے ہیں آپ پہلے سے صورت بنا دو نا پہلے سے صورت بنا دو گا ان کو بھی سکون ہو جائے گا آخر آج دیتے ہیں کل دیتے ہیں اچھا آپ ریکوری والوں کو پیسے دے رہے ہیں مال والوں کو پیسے دے رہے ہیں آنے والوں کو پیسے دے رہے ہیں جانے والوں کو پیسے دے رہے ہیں اپنے بچوں کی خریداری کے لیے پیسے دے رہے ہیں دکان کا ملازم دیکھ رہا ہے کہ بھائی مجھے کب ملے گا میرا نمبر کب آئے گا مجھے کب ترقی بنے گی سر وہ عید کی تیاری کرنی ہے تھوڑی مہربانی کر دو نا ہاں کر لیں گے کر لیں گے ابھی تو دن باقی نا ہاں تو بھائی واقعی دن باقی ہم نے کیا بولا دن باقی نہیں ہے مگر جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں اس کا بےچارے کا حالت بھی تو خراب ہو رہی نا دے دو نا اس کو یار جلدی سے دے دو ایک ہفتہ پہلے دے دوں گے تو آپ کو کیا دے گا ہونا تو یہ چاہیے رمضان شریف شروع, شروع ہوا اس کو دے دو تاکہ اس کا رمضان بھی خوشی سے گزرے رمضان کریم کا اجام بھی مستو کے گزارے وہ مگر اللہ اکبر کبیرہ تو دے یار ایسا تو کو بھی آپ دو گے کو دکان بند چھٹک ہاں لے, لے تو بولے کیا کروں بس پیسوں کا چلو کچھ نہ کچھ تو کر ہی لے گا بیچارہ مگر تاش کے پہلے سے کوئی ترتیب ہوتی نا تو اس کی صورت ہی کچھ اور ہوتی آئیے محبوب آلیہ وبارک وسلم مسلمانوں کی حاجتیں پوری کرنے کے حوالے سے ہمیں مزید کیا مدنی پھولت فرماتے ہیں سنیے سنیے اور جھومے چنانچہ رحمت العالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے چند لوگ ایسے ہیں جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کیا ہے اللہ کی مخلوق میں چند لوگ ایسے ہیں جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت روائی کے لیے پیدا کیا ہے لوگ اپنی حاجتوں میں ان کی طرف فریاد کرتے ہیں بے شک وہی لوگ عذاب سے امن والے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کاش مصطفیٰ کریم علیہ سلاۃ وسلام کے سبقے ہمارا بھی شمار انہیں لوگوں میں ہو جائے کہ لوگ ہماری طرف اگر بڑھیں اور واقعی ہم لوگوں کی حاجتیں بھی پوری کریں لوگ تو ہماری طرف بڑھتے ہیں مگر ان کے بڑھنے پر بھی ہم کڑتے ہیں کچھ کرتے تو ہیں یا نہیں ہیں مگر کڑتے ضرور ہیں مگر اللہ تبارک کا وطالعل نے لوگوں کا رخ آپ کی طرف کیا ہے تو یہ مولا کی عظیم نعمت ہے اور اس نعمت پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم کہ اللہ کی مخلوق میں سے چند لوگ ایسے ہیں جنہیں اس نے لوگوں کی حاجت توائی کے لیے پیدا کیا ہے لوگ اپنی حاجتوں میں ان کی طرف فریاد کرتے ہیں بے شک وہی لوگ عذاب سے امن والے ہیں آگے سنیے سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تھے کہ شہنشاہ خشخصال پے کرے حسن و جمال داف رنج رنجو ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمینہ کے میٹھے سوہنے پیارے لال صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک حاجت روائی کرتا رہے توجہ کیجیے گا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری ہونے تک حاجت روائی کرتا رہا اللہ اجز وجل پچہتر ہزار ملائکا سیونٹی فائیو تھاؤزینڈ ہزار کے ذریعے اس پر سایہ فرماتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پچہتر ہزار ملائکہ کے ذریعے اس پر سایہ فرماتا ہے اور اس کے لیے استغفار اور دعا کرتے ہیں اگر صبحوں کو حاجت روائی کی تو شام تک اور اگر شام کو حاجت روائی کی تو صبحوں تک اور جو بھی قدم اٹھاتا ہے اللہ اجل اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جے میں دیکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے اور جے دیکھا سونے رب رحمت تیری بلے, بلے بلے بلے کیسا کرم ہے اس کا کیسی عطا ہے اس کی کیسی دیا ہے اس کی مال بھی اسی کا دیا ہوا توفیق بھی اسی کی دی ہوئی مال بھی اس کا دیا ہوا توفیق بھی اسی کی دی ہوئی حاجت روائی کی سعادت بھی اسی کی دی ہوئی اور بندہ کرے تو اپنے بندے پر کرم بھی فرمائے عطا بھی فرمائے سبحان اللہ فرشتوں کے ذریعے اس پر سایہ بھی فرمائے اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اس کے درجوں کو بھی بلند فرمائے کیسا کرم ہے مالک کا کیسا کرم ہے پروردگار کا اور کیسے سعادت مند لوگ ہیں جو لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں کیسے سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جن کو دیکھنے سے بھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اللہ تبارک کا وطلا عزوجل ان پیاروں کا صدقہ ہمیں نصیب کرے اور لوگوں کی حاجت روائی کرنے والا ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ان کی مشکلوں کو آسانی کرنے والا ان کی جا اس سفارش کے لیے تھوڑی سی ہمت کرنے والا ہمیں بنائے ہم قدم پر لے کر چلیں تو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہو جائے چنانچہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک میٹھا پروانے علی شان اور کرتا ہوں آپ کی خدمت میں سیدنا اللہ علس سے روایت ہے سرکار علیہ سلا تو سلام میرشاف فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو صفوں میں کھڑا کیا جائے گا پھر جب اہل جنت وہاں سے گزریں گے تو ان میں سے ایک شخص ایک جہنمی کے پاس سے گزرے گا تو وہ جہنمی کہے گا اے فلاں کیا تجھے وہ دن یاد نہیں جب نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں نے تجھے ایک گھونٹ پانی پلایا تھا پھر وہ اس شخص کے لیے شفاعت کرے گا پھر اس شخص کا گزر دوسرے جہنمی کے پاس سے ہوگا تو وہ اس سے کہے گا کیا تجھے وہ دن یاد نہیں جب میں نے تجھے کے لیے پانی دیا تھا تو وہ اس کے لیے بھی شفاعت کرے گا پھر اس کا گزر تیسرے شخص کے پاس سے ہوگا تو وہ اس سے کہے گا اے فلا کیا تجھے وہ دن یاد نہیں جب تم نے فلاں کی حاجت روائی کے لیے بھیجا تھا تو میں تیری وجہ سے چلا گیا تھا تو وہ بھی اس کی شفاعت کرے گا ہم نہیں جانتے کس کی مشکل آسان کرنے ہم جا رہے ہیں کس کی حاجت پوری ہم کرنے جا رہے ہیں اور کل بروز قیامت اس کا کیا مقام ہوگا کبنان نگلانے شروع تشریف لائے ہیں مرحبا سب کروڑ ہر کروڑ مرحلہ مرحبا صاحب کیسے ہیں کیا بات صاحب ہیں ٹھیک ہو جائے اللہ خوب حاجت نہیں بننا تھا کہ بالخصوص جو یہ ایام ہوتے ہیں ضرورت من غرباء یتیم مسکین بچارے جن کی عید بھی عام دنوں کی طرح ہی ہو جاتی ہے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے کاش کے ان کی حاجتوں کو سمجھیں اس حوالے سے کچھ میں مرضہ عرض کر رہا تھا بیان کر رہے ہیں اللہ کریم عمل کا جذبہ نہ صرف پہلے عمل ہو جائے تو کیا بات ہے مدی نہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے جود و سخا کا صدقہ نصیب ہو جائے, جائے بیٹا تہار صحابہ کرام جس طرح کم خواری کیا کرتے تھے غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے مدینہ مدینہ ہو مرحبا میں مداح کیا سنا رہے کیا بات؟ salli ala muhammadin salli ala shamsiye na salli ala shamsiye salli, salli ala muhammadin salli ala nabiye salli ala z <laughs> r جل پتا بہ سارا آلم سجل پتام صحیح مد من مد من مد مد لے کے مدینے میں ہے گر خوشی چار مدی روطگی آگے تو مدینے چلو خوشی گے تو مدی مہارے مدین ہیں زندگی مہارے مدین ہیں کیا سارے سارا مدینے مستی میں گوشے ہو کی برسات ہے کہ مستی میں ڈوبی رحمت کی بل ساتھ ہے مستقبا کے مدینے کی کیا بات ہے کے مدینے کیا بات ہے پوسپا کے مدینے کی کیا بات ہے ہاس ہر ہر نظرا مدینے بیسالیس کے تو پائے کہاں دور رہے کل جیے کس طرح ہم یہاں دور رہے کل کئے کس طرح ہم یہاں جب کہ تب کچھ ہم رانی دے نوا پود پہ کسو گا سہارا مدین اللہ اللہ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خیرت جان دل ہوش خیرت عقل مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا جان بھی گئی ہوش بھی گئے دل بھی گئے عقل بھی گئی بس مگر اچھی انہوں نے خالد صاحب نے درائے کے امید نہیں ٹوٹنی چاہیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی و وسلم بلائیں گے امید ٹوٹنی نہیں چاہیے امید کیوں توڑیں انسان دنیا میں مختلف جگہوں پر درخواستیں ڈالتا ہے اور وہاں امید نہیں توڑتا کہ آج آتا ہے کہ کل آتا ہے ہم بونڈ لے کر رکھتے ہیں رکھنے والے دس دس سال تک بونڈ پڑے ہوتے ہیں ہر ڈرو پر دیکھ رہے ہوتے ہیں امید نہیں ٹوٹتی گا شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے ڈرو میں نمبر نکل آئے گا امید نہیں ٹوٹتی لیکن کیا بات ہے اے مدینے جانے کا مدنی ذہن رکھنے والوں آپ کو امید نہیں توڑنی چاہیے الحمدللہ میری بھی امید باقائم ہے آپ کی بھی امید قائم ہونی چاہیے الحمد للہ امید نہیں ٹوٹی بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں سوحاند، سوحاند، یہ انشاءاللہ شاء ایک امید اور بہت کبھی اور بڑی کامل امید ہے الحمدللہ کہ میرے رب نے چاہا اس پیارے حبیب کا کرم ہوا مرنے سے پہلے ایک بار مدینے ضرور جاؤں گا سوحاند، سوحاند، انشاءاللہ شاء اللہ مدینے جائیں گے اور کرم تو ایسا بھی ہو جائے تو ان کے کرم کی تو کیا بات ہے کہ اب جو مدینے جائیں اور اگر یہ سفر ہمارا آخری سفر ہے تو پھر ایسے جائیں کہ پھر وہیں کی ہو کے رہ جائیں دو گز زمین بکی یہ پارک میں نصیب ہو جائے اور آقا کے قدموں میں جگہ مل جائے کہ یہی جینا مطلب کیا جیے یہاں پر کیا ہے کیا جیے سب کچھ تو مطلب مدینے میں رہ جاتا ہے بندے کا تو واپسی کی کوئی زندگی نہیں ہے اچھی زندگی وہی ہے جو مدینے میں گزاری اور ذوق و شوق کے ساتھ گزاری تو امید لگا کر رکھیں آرزو لگا کر رکھیں تمنا قائم رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بھی ایک دن ضرور بھی ضرور مدینے بلائیں گے انشاءاللہ ہم بھی مدینے جائیں گے اور جا کر اپنی بھی قسمت چمکائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ <سلام> کچھ ذہن میں آ رہا ہے کیا دل بھی سب کے کیا نظر کی جان بھی روح تسکین پائے تو پائے گا دل بھی سب کے کر دیا جان بھی نظر کر دی اب روح تسکین پائے تو پائے گا دور رہ کر جیے کس طرح ہم یہاں دور رہ کر جیے کس طرح ہم یہاں جبکہ سب, سب کچھ سب ہمارا کچھ ہمارا مدین ہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے حق، حق، حق مدینے حق. میں کیا سامان چھوڑ ہوں چھوڑ آیا ہوں دل و جان یعنی دل خ... بھی وہی چھوڑایا آیا جان بھی وہیں چھوڑ آیا ہوں کیا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے تو عاشقوں کی اور لکھنے والوں کی باتیں کچھ اور ہے کیا بات بڑے تخیلات ہوتے ہیں بڑے ان کے جذبات ہوتے ہیں اور یہ ہوتے مدینہ کے متعلق یہ ماشاءاللہ کہ وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار اور مومین کی ماہ ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات کیا ہے بات، کیا بات تو دعا کرتے رہے آج ماہ رمضان مبارک کے ڈبل بارہویں شب ہے اور مانگتے رہے آخری عشرہ ہے جہنم سے آزادی کا مشرہ ہے اور ہمیں اللہ تعالی بس یہ ہے کہ زندگی بھی تیزی کے ساتھ موت کے قریب ہی ہوتی چلی جا رہی ہے ہماری ہر آنے والی سانس یہ سمجھے کہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہے گر رہا ہے یہ سانس ختم بساغتوں پر اگر لاکھ سانسیں ہیں مثال دے رہا ہوں تو ہر گزرتی سانس یہ ختم ہوتی جا رہی ہے اور اب بیلنس بچتا چلا جا رہا ہے تو اب یہ کہ کس کی سانسیں کتنی ہیں خالی بوڑھے نہیں ہر کوئی اپنے سامنے موت کو پیش نظر رکھے کہ نا جانے کب موت کا وقت آ جائے اور کب ہمارا بلاوا آ جائے تو یو دیکھے تو کسی کا یہ نہیں کہہ سکتے کسی کتنی عمر باقی ہے بوڑھے گھر میں دیکھتے رہ جاتے ہو جوانوں کے جنازے گھر سے اٹھ رہے ہوتے Allah, Allah, Allah. تو بس یہ کہ آکا مدینہ دکھا دیں جب وہ ہے نا کہ موت کے تین کاصد ہیں بالوں کا سفید ہونا آزا کا کمزور ہونا نظر کا کمزور ہونا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کمر کا جھک جانا موت کے تین قاسد ہیں یعنی تین میسنجر میسنجر آف ڈیتھ تھری میسنجر آف ڈیتھ تو یہ ہوتا ہے تو اب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی ایک, ایک دو دو قاصد بلکہ بعضوں کے بعد تو تینوں کاسد آ چکے ہیں اللہ اللہ اللہ اور اب نہ جانے کب موت کا فرشتہ آتا ہے اور لے جاتا है है. है. آخری عمر ہے کیا رو نا نا کے دنیا رو آخری ام کیا رو ن کے دنیا ان کےچے میں مقدر ان کے کوچے میں دل بھی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے کر ان کے کوچے میں کبھی غم دم بدے قدرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو کبھی غم دم بدے قدرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو ملا بار بار اپنی اٹھا کر ان کے کوچے میں کلاگی لالی روز روز میں ر جاؤں تو ایک سجدہ کرو ایسا, ایسا کہ آپ سے گزر جاؤں کبھی روزے سے می بر تک کبھی می بر سے روزے تک ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں نہ جاتے آخر قطر سامان کرتا ہوں کتاب ایک سجدہ کروں سجتے میں مر جاؤں تو بس اے گل مدینہ صورت یہاں پر اب ہمیں با, با... دیس با... با... Hinans... با... با لے جا ان کے میں ہمیں پا دیس با لے جا میں بلائیں گے جب نظر ہوگی یا مزہ ہم بھی جائیں گے کسی سونا گئی پوچھو تو آگ سر تر ٹھنڈی ہوا چلائی کیوں مدینہ یاد آیا ہے مدینہ جھونے ہر مان کیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے سن لو لبیب لولاشن مدینے میں پھر روتا ہوا مدینے میں پھر روتا مدین میں میں پاؤچوں کو جانا میں گرے بچا کسی نچا <س com> میں پاؤ کو میں جانا میں گرے بچا کسی ناچا گیرا دے کاش مجھ کو شوق شو پت مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق شو پتر مدینے میں دین مدینے میں پی رات میں, میں پھر روسا ہوا سر در پر مدینے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء علی الحبیب آئیے دیکھتے ہیں تاثرات دس دن کے احتیاط کے لیے میں زندگی میں پہلی دفعہ ہوں اسلامی کے تحت پہلا میرا ہے یہاں پہ لائف میں پہلی ہی بار اتکاف کیا جی میں جزیرہ بیٹ سے آیا ہوں اور اپنے ساتھ بتیس اسلامی بھائی احتکاب میں لے ہوں یہاں پر یہ میرا پہلا احتکاف ہے میں ماہر رمضان کے آخری شیکر اتکاف کے لیے آیا ہوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہماری اتنی عمر گزر گئی ہے اور جب بھی ہم یہاں پر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ چیز ابھی اب سیکھی ہے میں تو کہتا ہوں جو بھی سلام کرنا بھی یہاں سیکھا ہے کافی بیان سنے اتنے مطلب اپنے اوپر نظامت ہو رہی ہے کہ مطلب بہت پیچھے رہ گئے اگر اس وقت سے ماحول میں ہوتے تو بس آئی بہت برکتیں ہوتی میں نے یہ نیت کی ہے کہ انشاءاللہ شاء اب میری نماز کوئی قدر نہیں ہوگی انشاءاللہ پہلے نماز میں سستی تھی جو پہلے نمازیں سستی ہوئی جماعت قزا ہوئی ہے اگر جماعت نکلی ہے تو میں اس کو تعبا کرتا ہوں ستی دل سے اور میں کہتا ہوں کہ ان میں آئندہ کوئی بھی نماز میری قزا نہیں ہوگی میں پانچ لوگوں کی نماز ان شاء اللہ بعد جماعت ادا کروں گا ان شاء اللہ تھوڑا مذاکرے میں بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کوئی معلومات انسان کو نہیں ہوتی ہے منظم مذاکرے میں بہت بیٹھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نئی بات بننے کو ملتی رہتی ہے امیر سنت کا بدنی مذاکر دیکھتے ہیں تو اس میں کافی زین بن گیا ہے جو پہلی بار احتکاف کرنے آئے میرے ساتھ وہ کہہ رہیں گے انشاءاللہ اب یہ نیت ہے کہ انشاءاللہ ہر سال اعتکاب فیضان مدن کر ہمیں کریں گے یہ سمجھنے کے فیض ہی فیض جاری ہے دعوت اسلامی کا ایمان کے ساتھ ساتھ ہماری جان کی ہمارے مال کی ہمارے تحفظ کی جو حفاظت کرتا ہو جو مشورہ دیتا ہو ایسا پھر کہاں ملتا ہے تربیت کرتا ہو ایسا پھر کہاں ملتا ہے امیر الیکسنت کی برکتوں سے اور امیر الحسنت کے مدنی مذاکرے سے ہمیں ملا پاکستان میں اور کوشش کریں گے اپنی حفاظت خود کریں اب انشاءاللہ جب بھی بائک چلائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ہیلمٹ پہن کے چلائیں گے پاکستان کے ٹریفک جو قوانین ہے انشاءاللہ اس کی جو ہے کریں گے انشاءاللہ شاء اب میر اہل سنت نے ایک دین طریقے سے سمجھایا کہ اب یعنی کہ انسان اپنی سیفٹی کرے ہیلمنٹ پہنے سیٹ بیلٹ بولائے تو یہ سمجھ لو کہ بھئی انہوں نے بولا کہ اپنی جان سے بھی پیار کرو آ, میں اعتقاف کے لیے نہیں آیا ہوں میں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے آئے تھے ضروریات کی چیزیں دینے کے لیے آیا تھا مدنی مذاکرہ میں جو میں نے باتیں سنی اس سے مجھے بہت ہی اچھا لگا انسپائر ہوا وہ اس لیے کہ اس میں آ, امیر علی سنت نے سوشل سروس دیا سوشل کیا کیا یعنی کہ سروسز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہمیں ہر جگہ پہ نہیں بتایا جاتا لیکن جب یہاں پر میں آیا تو میں نے دیکھا اور بہت ہی زیادہ انسپائر ہوا کہ امیر علی سنت نے اس بات کو زور دیا اور یہ امپورٹنس مجھے نظر آئی کہ ان کی نظر میں ہماری کیا اہمیت ہے ایک نارمل یعنی کہ جو عام لوگ ہیں ان کی کیا اہمیت ہے تو ان سے مجھے بہت اچھا لگا اور پھر میں نے ویل well میری خود کی یہ یعنی کی ذہنیت تھی اور میں خود باقاعدگی سے ہیلمٹ کا استعمال کیا کرتا تھا اور امیر علیہ سنت کے الفاظ سے جب میں نے سنا تو مجھے اس کے بارے میں اور زیادہ اچھا لگا آج کے مدرعی مذاکرے میں ماشاءاللہ بابا نے جو ٹریفک قوانین کے بارے میں بتایا بہت ان شاء اللہ عمل کروں گا اور ہیلمٹ بھی پہنوں گا مدنی مذاکرے میں جو ٹریفک کے والے سے بات کی بائک کے جو ہیلمٹ کے حوالے سے ہیلمٹ ہو تو مطلب کوالٹی بھی اس میں اچھی ہو ایسا نہیں کہ ٹوٹا بوٹا ہو تو اس میں بھی مطلب نقصان مل سکتا ہے نگرانی چولہا نے بھی اچھی بات کی کہ ہیلمٹ باندھتے ہیں لیکن اس کی رسی کھلی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں بھی نقصان ہیلمٹ دور پڑا ہوتا ہے اور بندہ دور پڑا ایسے نہیں ہو ہوگرانی چورا نے بھی بہت اچھی بات کی احتیاطی بتائی بائک چلانے کے والے سے ہم اکثر بائکیں چلاتے ہیں لیکن ہیلمیٹ پہنتے نہیں ہے ایکسیڈینٹ ہو جاتا ہمارے سامنے ہی پھر زیادہ نقصان ہو جاتا ہے ایک دو دفعہ ہم نے دیکھا بھی ہے ہمارے دوستوں کا ایکسیڈینٹ ہوا تھا اس کا دماغ کا مسئلہ ہو گیا تھا پھر کافی ٹائم میں وہ کوما میں رہتا پھر اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی کئی دفعہ ہم نے میں نے خود دیکھا یعنی کہ لاشیں دیکھی ہیں ویلنگ کرتے ہوئے ہمارے سامنے سے گزرے گر گئے ہمارا ذہن یہی بنا کہ ہیلمنٹ بھی پہنیں گے اور طریقے سے اور آئندہ اور احتیاط کریں گے ہیلمیٹ کی پابندی کریں گے جو سب سے پیاری تربیت کی موٹر سائیکل کے حوالے سے ہمیں موٹر سائیکل کے اوپر جب بیٹھنا چاہیے جب سواری کرنی چاہیے تو اس کی تدابیر اس کی احتیاطی جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے ہمیں ہیلمیٹ کے حوالے سے سوچنا چاہیے خدا نخاستہ اگر ہمارا ایکسیڈنٹ جاتا تو اس لیے ہمیں ہیلمیٹ اچھے سے اچھا لینا چاہیے بالکل ہمیں ہیلمیٹ پہننا چاہیے رولس ریگولیشن فالو کرنے چاہیے ٹریفک قوانین کے اوپر بالکل بالکل فالو کرنے چاہیے ان کو مطلب نگرانش شورا نے یہ مدنی پھول کیا ہے کہ جو ہیلمیٹ لگاتے ہیں جو بے احتیاطی کرتے ہیں سٹیپ نہ باندھنے پہ تو انشاءاللہ وہ سٹیپ بھی میں لازمی باندھ نگر شورا نے اچھا بیان اس موضوع پہ کیا کہ لوگوں کے حقوق العباد بات نہ ہو ظلم نہ کریں کسی کے اوپر مظلوم بن کے رہے ہمیشہ ذہن بنایا کہ میں اب کسی کی بھی حقوق العباد طلخ نہیں کروں گا میں نے جی جس کے بھی کیے ان سے میں معافی مانگتا ہوں اس کی بات تو بھی دل چاہ رہا ہے کہ آنکھیں جھکا کر چلنا ہے اور اگر کسی سے ٹکرا جائیں تو دنش نے فرمایا کہ مجھے معاف کر دیجیے مجھ سے اگر کسی کے حق تلخی ہوئی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے جو ہے نا ان سے اس چیز کی مطلب معافی چاہتا ہوں سب پہلے تو میں معافی مانگتا اپنے ماں باپ سے ماں باپ میرے کو بہت سمجھاتے تھے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 مطلب دنیاوی تعلیم ہم نے حاصل کی لیکن دینی تعلیم اتنی حاصل نہیں کی لیکن جب یہاں پہ ماحول دیکھا اب میں امیر علیہ سے تعلیم بننے کا مطلب دل میں نیت کی ہے میں نے کل جو میں نے تاثرات دیے تھے اس پہ ایک جملہ کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ آج کل کے مولوی ملا نہیں سکھا رہے تو میں امیر السندر کی توجہ دلانے پہ اس جملے سے رجوع کرتا ہوں کیونکہ اس میں غلطی ہماری ہے ہم سیکھتے نہیں ہیں اور الزام دوسروں پہ لگا دیتے ہم اگر ہم مسجد کے امام صاحب کے پاس زیادہ یہ بتاتے ہیں تو مسجد کے امام صاحب منع نہیں کریں گے اگر مبلی کی دعوت اسلامی اس کے پاس ہم جائیں ہمیں مسائل بتاتے ہیں وہ انشاءاللہ منع نہیں کریں گے وہ بھی سمجھائیں گے لیکن ہم اپنی بات دوسروں پر رکھ دیتے ہیں میں <سؤال> گلا کروں کہ مجھے کسی نے سکھایا نہیں پر سیکھا لیکن وہ جستوجو نہیں تھی جو یہاں یہاں کروں گی پر یہاں میں نے کسی سے مطلب امیر والے سننا چلو ہمیں گلا کا موقع ہی نہیں دیا ہمیں تو انہوں نے پہلے ہی سے کچھ بتا دیا کہ بندہ بولے یار میں فیضان مدین اتقاب کرنے کا پر کچھ سیکھا نہیں پر امیر اللہ سنت نے ہمیں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تو اب ہمیں کوئی گلا بھی نہیں کر سکتا کچھ سیکھنے کے لیے تکلیفیں ضرور ہوتی ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی بارہ لائن میں بھی لگنا پڑتا ہے کارڈ بنوانا پڑتا ہے وہ ہمارے لیے ٹائم ٹیبل جو دیا ہوا ہے اسی پہ سوتے ہیں جس کام کے لیے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں ہم دین سیکھنے کے لیے ہیں اتنی عمر ہو گئی ہے میرے ماشاءاللہ اللہ چھے بچے مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے یہ دو دن کے اندر اللہ کا شکر ہے میں اتنا کچھ سیکھ گیا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ زندگی یہی ہے امیر اہل سنت کی باتیں سن کر ان کے طریقے ہم نے دیکھے نماز پڑھنے کا طریقہ انہوں نے بتایا سب چیز بتائی مسواک کے بارے میں بولا ہے مسواک بھی لے کر آئے کہ مسواک بھی کریں گے اور انشاءاللہ پابندی سے کریں گے جیسے پانچ ٹائم وضو کریں گے مسواک کریں گے دوستوں کو بھی بولیں گے اس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے لیکن آج پتا چلا ہے کہ یہ کیا چیز ہے آپ اپنے دانت بھی صاف کر رہے ہو اپنی بیماری بھی دور کر رہے ہو سنت بھی ادا کر رہے تو لیتے ہیں کچھ لیتے ہیں یقین مانے میری یہ ختم یہ درد تھا میں نے مسواگ یہ بتایا مسواغ شروع کیا میرا درد نہیں ہے جب بھی نماز پڑھتے تھے کسی کو دیکھ کے پڑھتے تھے اور اب جو ہے دو دن میں یہ ہوا ہے ابھی ماشاء اللہ آٹھ دن اور ہے آج جو جو یہ سوچ رہا ہوں کہ آگے رمضان میں پورا مہینہ میں یہاں گزاروں سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے اس کے مظاہر اس کے نظارے کوئی دعوت اسلامی اس معدنی مرکز سیدان مدینہ میں آ کر دیکھے اسے پتا چلے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یار کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھانے کا یہ غلط فہمی میں ہے کس نے کہہ دیا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھانے کا لوگ سیکھنے کے لیے تیار ہیں سمجھنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی غلطی ماننے کو تیار ہیں اپنی غلطیوں سے رجوع کرنے کو تیار ہیں اور لاکھوں کروڑوں کے سامنے معافیا مانگنے کو بھی تیار ہیں بس کو سمجھانے والا ہونا چاہیے ان کو جی بابا ماشاءاللہ اللہ واقعی یہ سامنے نہیں ان کے تأثرات یہ تو پتہ نہیں ہزاروں کی نمائندگی کر رہے ہوں گے ہر موتقف کو تو موقع ملتا نہیں ہے بولنے کا نہ کو بولنا انہیں ضرورت ہو کہ بول سکے تو اسے کتنوں کے بیچاروں کے جذبات ہوں گے جن کی یہ عکاسی کر رہے ہوں گے تو ماشاءاللہ اللہ میں بڑا ذہن بنتا ہے اپنے آخرت کی سوچ بنتی ہے کہ دنیا میں آئے تو ہم آخرت کی تیاری کے لیے آئے لیکن دنیا میں ہمیشہ ہم نے کوئی رہنا ہے اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری نصیب کرے گا عدیض میں المز ریا مزر آخرا دنیا مزر آخرا یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں یعنی یعنی جو بوئیں گے وہ ہم آخرت میں کاٹیں گے اگر ہم نے معذرت گناہ بوئے برائیاں بوئیں ماں باپ کی نا بوئیں مسلمانوں کی دل آزاریاں بوئیں لوگوں کو ایزائیں دی دادا داداگیری کی گالیاں نکالی آنکھیں دی جھاڑ یہ اگر سب کچھ بوئیں گے تو آخرت میں ظہر جہنم کا عذاب اللہ نہ کرے ہوا تو کوئی برداشت نہیں کر سکے باپا, گا باپا, آ... ایک طبقہ ہے کہتا ہے نماز پڑھوں گا اور بس یہ جو ہے نا بس یہ ہے کہ میں سچے بولوں گا اس طرح کی زندگی گزاروں گا داڑھی نہیں رکھوں گا دیکھو میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میں کسی گروپ میں جانا نہیں چاہتا میں اپنے آپ کو مذہبی طبقے میں وہ جس کو مذہبی گروپ میں بنانا نہیں چاہتا میں ایک مسلمان ہوں میں داڑھی رکھ کر اپنے آپ کو یہ اس طرح کے وہ اس طرح کہ اس میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں تو آپ میرے کو داڑھی کا ہے میں داڑھی نہیں بھائی میں کیا غلطی کرتا ہوں بھائی ٹھیک ہے داڑھی نہیں رکھی نا تو باقی تو ہے اب جو طبقہ اس وجہ سے داڑھی نہیں رکھتا داڑھی نہیں بڑھاتا اور شیو کرتا ایون کہ مدینے منورہ میں بھی ہو نا تو بھی مطلب کہ ان کا شیو کرنے کا داڑھی منڈانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے مکہ مکرمہ میں ہوں ابھی یہ آپ کو تو شاید آپ نے دیکھے بھی ہوں گے کہ جو حلق کرتے ہیں عمرے سے فارغ ہوتے ہیں تو وہاں داڑھی بھی منڈا رہے ہوتے ہیں حلق بھی کر رہے ہوتے ہیں تو نہ جانے ان کو ایسا کیا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو ہم کسی دوسرے گروہ میں یا کوئی دوسرے گروپ میں چلے جائیں گے ہم یہ نارمل مطلب جس سے یہ کہمل مسلمان ہیں ہم یہ داڑھی نہیں رکھتے اس طرح ہم لوگ وہ ہو جائیں گے وغیرہ میں زیادہ بولنا مطلب زبان پر الفاظ آ رہے ہیں میرے آپ کیا فرمات یہ بھی ایک گروپ ہے اس طرح کی باتیں کرنے والوں کی بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے تو گویا یہ بھی ایک گروپ ہے جن کی یہ سوچ ہوتی ہے داڑی رکھنے سے اگر گروپ بنتا ہے تو یہ تو بہت اچھا گروپ ہے کہ میچے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھی سارے صاحب کرام نے داڑھی رکھی اول کرام داڑی والے ہوتے ہیں تو یہ گروپ تو یار کس کو ملے ہے نا بہت پیارا گروپ ہے اگر اس کو گروپ کا نام دیتے ہیں تو, تو ہم تو مستفیٰ والے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی والے داڑی رکھنے سے کوئی مطلب ہم تو مطلب جیسے کہ ہم تو اللہ اعلان بولتے ہیں ہم تو سیاست میں بھی نہیں ہیں موجودہ سیاست جو ہے اس سے بھی ہم تو مطلب دور ہیں کسی سیاسی پارٹی سے ہمارا کوئی گٹھ جوڑ ہی نہیں ہے تو ہماری مدنی پارٹی ہے ہم مطلب ہے کہ نماز مسجد بھرو تحریک چلائے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت سے بچھڑے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا رہے ہیں یہ ہماری پارٹی ہے اب یہ بھی پارٹی پسند نہیں ہے تو خدا جانے کون سی پارٹی آپ کو پسند ہے گپے مارتی ہے جو پارٹی مولاناوں کا گالیاں نکالتی ہے جو پارٹی علماء کی ہبتیں کرتی ہے سب کو برا بلا بولتی ہے وہ پارٹی آپ کو چاہیے کیا تو اللہ کے بندو شیطان کی باتوں میں مت آئے یہ یقین مانے شیطان کا یہ وسوسہ ہے اللہ تعالی کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے داڑی بڑھانے کا کسی گروپ کی اور کسی کھاتے کی بات نہیں تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ ہم نے لبھائی کیا رسول اللہ یا ہم حکم تو یہاں سے ملا نا داڑھی مچھے پست کرو داڑیوں کو معافی دو یعنی بڑھنے دو اور یہودیوں جیسی شکل مت بنو کہیں فرمایا آتش پرستوں جیسی صورت مت بناؤ یہ تو میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اب ان کا حکم ماننا بھی کوئی منفی گروپ ہے کوئی مائنس گروپ ہے تو غلط گروپ ہے نوز اللہ تو بولے بھالے اسلامی بھائیو یہ آپ کا مطلب انہیں خیال درست نہیں ہے یہ شیطان کے پر مبنی ہے تو حول شریف پڑھ کر شیطان کو بکائیے پیارے آتا صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی سنت اپنے چہرے پر ضرور سجائیے اور اب تک منڈاتے رہے ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے تو اس کی توبہ بھی لازم ہے توبہ بھی کرنی ہوگی خالی گاڑی رکھنے سے پچھلا گناہ معاف نہیں ہو جائے گا اس کی بھی توبہ کرنی ہوگی یہ تو حکم شریعت ہے یہ گروپنگ نہیں ہے یہ اس میں شاید یہ بھی ہوتا ہے کہ نہن میں شاید یہ آتا ہو کہ ہم اگر مذہبی لائن اختیار کریں گے تو زندگی گزرے گی کیسے جو موجودہ جو روٹین ہوتی ہے زندگی کی اس میں اتنا لطف شیطانی لطفی سے ہی وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بہت مشکل نظر آتا ہے کہ اس لائن سے ہٹ کے جب ہم مذہبی لائن اختیار کریں گے تو ہماری زندگی شاید بہت اداس اور وہ بے رونق سے گزرے گی اس میں کتنی حقیقت ہے تو جو آخر وہ کروڑوں مسلمان مذہبی زندگی کو پسند کرتے ہیں بے شمار کئی لاکھوں ہوں تو بھی تعجب نہیں کہ جو مذہبی زندگی گزار رہے ہیں یہ اداس ہوتے ہیں چہروں پر مسکراہٹ نہیں ہوتی یہ ہنستے نہیں ہیں یہ کھاتے نہیں ہیں یہ سوتے نہیں ہیں سب بھی کچھ تو کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے پیار نہیں کرتے تو بالکل نہیں بس بس ہیں بلکہ جتنا اطمینان اور سکون مذہبی زندگی میں نا اتنا اس زندگی میں نہیں ہے آپ آ کر تو دیکھو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم تحفظ میں سلو اللہ حبیب صلی اللہ